آج حدیث نمبر 830 اور باب نمبر 36 تھرٹی باب ہے باب و النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ اللاۃ والسلام کے حج کا بیان اور اس باب کے نیچے وہ حدیث لائی گئی ہے جس کو حدیث جابر کہتے ہیں ان کے وہ حدیث جسے جناب جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور اس کا تعلق نبی علیہ الصلاط اسلام کے حج سے ہے تو یہ پوری حدیث جناب جابر نے بیان کی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ نبی علیہ اللاط اسلام کے حج کا نقشہ کھینچا ہے اور ہمارے سامنے رکھا ہے علماء کلام نے اس حدیث کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے اس میں بہت زیادہ دلچسپی لی ہے اس حدیث پہ مستقل طور پہ کتب بھی لکھی گئی ہیں اور آخری وقت میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے لیے ایک کتابچے کو مخصوص کیا ہے چونکہ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے ابو دو شریف میں بھی آئی ہے ابن معاجہ میں بھی آئی ہے دیگر کتب احادیث میں بھی آئی ہے تو کسی کتاب میں کچھ تفصیلات رہ گئیں تو وہ تفصیلات دوسری کتاب میں ہیں کچھ تیسری کتاب میں ہیں کچھ چوتھی میں ہیں تو شیخ الوانی رحمہ اللہ نے تمام کتب احادیث سے اس حدیث کو لے کر اس انداز سے ترتیب دیا ہے کہ ایک واقعہ بن جائے ایک ترتیب سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے انہوں نے اور علماء کرام نے اس حدیث سے کئی ایک احکام اخذ کیے ہیں وہ احکام جو اس حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں ان کی تعداد کئی علماء کرام نے ایک سو پچاس بیان کی ہے جب کہ مزید غور و فکر کیا جائے تو اس کے علاوہ احکام بھی اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں تو آئیے اس حدیث کا آغاز کرتے ہیں حدیث نمبر آٹھ سو تیس ایٹ تھری زیرو میم اس حدیث کو نقل کرنے والے امام امام مسلم رحمہ اللہ ہیں اور اس حدیث کو کون سے امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے امام مسلم نے ان جعفر بن محمد عن ابی ہی قال رویت ہے جعفر بن محمد سے یہ جعفر بن محمد کون ہیں جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی انہما یعنی کہ جناب علی کے بیٹے کون ہیں حسین مشہور و معروف صحابی جن سے جناب علی کو نبی علی الصلاۃ و اسلام کو اور آپ کی امت کو بڑا پیار ہے حسن اور حسین دو بھائی ہیں تو ان میں سے جو حسین ہیں ان کے بیٹے کا نام ہے علی علی کون ہے جو زین العابدین کے لقب سے معروف ہیں اور یہ وہی ہیں جو کربلا کی لڑائی میں موجود تھے لیکن بیمار تھے اس لیے انہیں کچھ نہیں کہا گیا اور یہ زندہ سلامت رہے اور جب جناب حسین کے گھر والوں کو زین العابدین کے ساتھ دمشق لے جایا گیا تو یزید نے ان لوگوں کی بڑی عزت کی بڑا اکرام کیا اور بڑی محبت کے ساتھ پیش آیا اور پھر اس نے ان لوگوں کو بڑی عزت کے ساتھ مدینہ بھیجا اور زین العابدین سے خاص تعلق رکھا یزید نے اور ان سے کہا کہ جب بھی کبھی میری خدمت کی میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں اور یہ علی جو ہیں علی زین العابدین جو حسین کے بیٹے ہیں یہ اپنی عبادت کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے بڑے مشہور ہیں اور پھر اس علی یعنی کہ زین العابدین کے بیٹے ہیں محمد اور یہ محمد وہی ہیں جو امام باقر کے نام سے معروف ہیں اور محمد کے پھر بیٹے ہیں جعفر اور یہ جعفر وہی ہیں جو صادق کے نام سے معروف ہیں کہا جاتا ہے امام جعفر صادق اور ادھر کہا جاتا ہے امام محمد باقر تو یہ سب لوگ کون ہیں آلے بیت میں سے اور امام مسلم ان کی حدیث لے کر آئے ہیں امام و دعود ان کی حدیث لے کر آئے ہیں امام ابن مادہ ان کی حدیث لے کر آئے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ احمِ سنت احمۂ حدیث تمام صحابہ کے سے ایک معاملہ کرتے ہیں ان کو حدیث چاہیے ہوتی ہے جس سے بھی مل جائے ایسا نہیں ہے کہ وہ اعل بیت کو نظر انداز کرتے ہوں بلکہ تمام کے تمام امۂ سنت امۂ حدیث آلِ بیت سے شدید محبت کرنے والی ہیں اور ان کی نگاہوں میں اس لحاظ سے امۂ عل بیت اور دیگر صحابہ کے میں کوئی فرق نہیں تھا کہ یہ بھی صحابہ کرام ہیں وہ بھی صحابہ کرام ہیں ان کی بھی حدیث لینی ہے ان کی بھی لینی ہے بلکہ کئی علماء کرام نے لکھا ہے اور خوب لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ سمتا ہے کہ اعلی بیت میں سے وہ لوگ جو جناب علی کی اولاد میں سے ہیں ان کی احادیث کچھ کم ہیں تو وہ یہ دیکھ لے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حادیث کتنی ہیں وہ بھی آپ کو کتب حدیث میں کم ملیں گی جناب عمر کی حدیث بھی کم ملیں گی جناب عثمان کی حدیث بھی کم ملیں گی بلکہ ان تینوں کے مقابلے میں شاید جناب علی کی حدیث زیادہ ملیں گی تو جعفر بن محمد روایت کرتے ہیں اپنے والد سے جعفر پھر کون ہوئے یعنی کہ وہ جو سادک کے نام سے معروف ہیں امام جعفر صادق وہ کس سے روایت کرتے ہیں امام اپنے والد سے اور والد کون ہیں امام محمد الباقر قال وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں باقر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو جعفر اپنے والد سے لے رہے ہیں اور وہ امام باقر ہیں اور امام باقر اس حدیث کو جناب جابر بن عبداللہ صحابی سے روایت کریں گے میں <تصفح> نے جعفر کے ساتھ امام کا لفظ بولا ہے صادق اور محمد کے ساتھ محمد الباقر کے ساتھ بھی امام کا لفظ بولا ہے ہم ان عمل بیت کو امام سنتے ہیں جناب علی بھی امام ہیں ہمارے لیے جناب حسین بھی امام ہیں اور علی زین العابدین بھی امام ہیں اور محمد الباقر بھی امام ہیں جعفر صادق بھی امام ہیں لیکن ہم امام سے یہاں مراد کیا لیتے ہیں یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقام و مرتبہ علم میں عبادت میں فقہ میں تفسیر میں بہت ہی بلند و بالا ہے یہاں پہ امام سے مراد ہم خلیفہ نہیں لیتے لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو امام کا لفظ استعمال کرتے ہوئے امام کے لفظ سے مراد خلیفہ لیتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ابو صدیق کے اوپر امام کا لفظ نہیں بولیں گے جناب عمر کے اوپر امام کا لفظ نہیں بولیں گے جناب عثمان کے اوپر امام کا لفظ نہیں بولیں گے کیونکہ وہ ان تینوں کو خلیفہ برحق نہیں سمتے بلکہ ظالم سمتے ہیں یہ سمتے ہیں کہ خلافت کے حقدار صرف جناب علی اور ان کی اولاد ہے اور ابو بکر کا خلافت کی ذمہ داری سنبھالنا ظلم تھا جناب عمر کا خلیفہ بننا ظلم تھا اور جناب عثمان کا خلیفہ بننا ظلم تھا اور جناب علی اور ان کی اولاد جو ہیں ان کا خلیفہ بننا بالکل ٹھیک تھا تو اگر اس معنی میں کوئی مام کلفِ استعمال کرے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ ان کے اوپر امام کا لفظ استعمال کر کے دوسروں کو ظالم کہنا چاہ رہا ہے لیکن اگر آپ امام سے مراد لیتے ہیں علم میں تفسیر میں فقہ میں حدیث میں بلند و بالا مقام و مرتبہ تو یقینا یہ سب ہمارے امام ہیں اور ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں تو قالا کہتے ہیں کون کہتے ہیں یہ امام محمد الباقر کہتے ہیں کہ کسی بھائی کی آواز آ رہی ہے کسی نے شاید آواز کھول رکھی ہے وہ آواز بند کر لیں اپنی <تصفح> تو وہ کہتے ہیں دخل علا جابر بن عبد اللہ ہم داخل ہوئے جناب جابر بن عبد کے پاس یعنی ان کے پاس ہم گئے اس کا مطلب ہے امام با گئے ہیں تو ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے جابر بن عبد اللہ المدنی کے پاس فص علاقومی تو جناب جابر نے سوال کیا ان قومی ان لوگوں کے بارے میں کن لوگوں کے بارے میں جو آئے ہوئے ہیں یعنی کہ سوال کیا بھی آپ کون ہیں آپ کون ہیں کون لوگ ہو تم اور یہ یاد رہے کہ جب یہ ملاقات ہو رہی ہے تب جناب جابر نبینہ ہو چکے ہیں ویسے تو وہ نہ تھے لیکن عمر بہت زیادہ ہے آخری عمر میں کیا ہو چکے تھے نبینہ ہو چکے تھے تو فص جناب جابر نے سوال کیا عن القومی ان لوگوں کے بارے میں جو آئے تھے ہتن تہا الیا یہاں تک کہ وہ مجھ تک پہنچ گئے یہ کون کہہ رہے ہیں امام محمد الباکر کہہ رہے ہیں کہ سوال کرتے کرتے ہر ایک کا تعارف کرتے کرتے وہ مجھ تک پہنچ گئے ہر ایک کے بارے پوچھنے بھی آپ کون ہیں اس کے بعد آگے کون بیٹھا ہے آپ بیٹا کون ہیں آپ کے والد کا نام کیا آپ کا قبیلہ کیا ہے تعارف کیا ہے تو کہتے ہیں حتا کہ وہ مجھ تک پہنچ گئے فقل تو میں نے کہا انا محمد ابن علی ابن حسین کہ میں محمد بن علی بن حسین ہوں فد ہی الا رسی جناب محمد الباکر کہتے ہیں کہ جناب جابر نے اپنا ہاتھ میرے سر کی طرف بڑھایا یعنی کہ میرے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا پیار کیا عذری اللہ اور پھر انہوں نے میرا اوپر والا بٹن کھولا میری کمیز کا اوپر والا بٹن کھولا سم منازا اظر اسفل پھر میرا نیچے والا بٹن کھولا کھولنے والے خود جناب بے جابر نبینہ سما ودا کفََ ہو بین پھر انہوں نے اپنی ہتھیلی رکھی میری دونوں چھاتیوں کے درمیان میرے دو پستانوں کے درمیان یعنی کہ میری چھاتے پہ اپنی ہتھیلی رکھی وہ انا یوم عیدن غلام شاب اور میں اُن دنوں نوجوان لڑکا تھا جناب جابر نے ایسا کیوں کیا محبت میں کہ جب پتہ چلا کہ یہ جناب علی کی اولاد میں سے ہیں حسین کی اولاد میں سے ہیں زین العابدین کے بیٹے ہیں تو جناب جابر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلا کہ صحابہ کے رام عالث سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے بالکل کرتے تھے یعنی کہ اب ایک تو یہ ہے کہ جناب جابر پیار کریں جناب علی سے ٹھیک ہے وہ بھی صابی یہ بھی صابی یا پیار کریں جناب حسین سے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی صحابی یہ بھی سابی یہ جناب حسین کے پوتے ہیں عمر میں جناب جابر سے بہت چھوٹے ہیں لیکن چونکہ آلے بیت میں سے ہیں تو جناب جابر دیکھیے کیسے محبت کرتے ہیں یہی ہم لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ صحاب کے نام آل بیت میں سے ہوں یا آل بیت میں سے نہ ہوں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے پیار کرنے والے تھے اور یہ قرآن نے بتا دیا ہے محمد الرسول اللّہ وَلدینمََ اشد القفا رحماء ابین کہ محمد کون ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی غیروں پہ سخت کافروں پہ سخت آپس میں بہت ہی محبت کرنے والے رحم کرنے والے طرز کھانے والے ہاں بطور بشر کبھی کوئی غلطی غلط فہمی ہو گئی سو ہو گئی لیکن عام کیا تھا کہ ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ محرم کے مہینے میں مسلمان ممالک میں خصوصاً اردو اسپیکنگ ممالک میں کئی لوگ یوں ظہر کرتے ہیں کہ جیسے صحابۂ کرام آلے بیت کے خون کے پیاسے ہوں اور ان کے دشمن ہوں جب کہ حقائق بالکل اس کے خلاف ہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ایک دوسرے سے رشتہ لینے والے دینے والے آپ دیکھیے آپ کہ جناب عمر نے جناب علی کی صاحبزادی کا رشتہ لیا کیا ان کے لیے لڑکیاں کم تھیں وجہ بھی بتائی تھی کہ چاہتا ہوں آل بیس سے میری ایک نسبت قائم اور آگے چل کر اسی حدیث میں ہم پڑھیں گے تذکر آئے گا جناب اسما بنت تو میس کا یہ کون تھیں جناب جعفر کی بیوی یعنی کہ جناب علی کی کیا لگتی تھی بابی جب جناب جعفر تیار شہید ہوئے ہیں تو شادی کس نے کی ہے ابو بکر صدیق نے اگر ایک دوسرے کے دشمن تھے تو کیوں جناب اسما بنت تو میش نے کیوں؟, کیوں نہ کہا کہ میں آلے بیت کے دشمنوں سے شادی کیوں کروں یا جناب علی نے کیوں رشتہ ادھر جانے دیا اپنی بابی کا خود نکاح کر لیتے جی ہاں تو یہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر جب وہ فوت ہو گئے ہیں جناب ابو بکر صدیق اب اسما بنت تو کس کی وائف ہیں ابو بکر صدیق کی وائف تھی یعنی کہ ان کی بیوہ ہیں آپ جناب علی اگر ابو بکر صدیق کے دشمن ہوتے تو کہتے میں ابو بکر صدیق کی چھوڑی ہوئی وائف سے نکاح کیوں کروں اس کے بعد کس نے نکاح کیا ان سے جناب علی نے کیا ہے آپ اندازہ کیجیے یہاں سے اور پھر جناب علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر کے نام پہ رکھے ہیں جناب حسن نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر کے نام پہ رکھے ہیں جناب حسین نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر کے نام پہ رکھے ہیں تو اس چلتا ہے آپس میں شدید پیار و محبت کا تو یہاں پہ دیکھیے اب جناب جا، یعنی کے جابر جو ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا امام محمد باقر کہتے ہیں اللہ راسی میرے سر کی طرف فنازہ تو انہوں نے کھولا اعلا میرا اوپر والا بٹن اور پھر کھولا میرا نیچے والا بٹن تاکہ ان کا ہاتھ آسانی سے اندر داخل ہو سکے تو پھر انہوں نے اپنی ہتھیلی رکھی بھئی نے یا میری چھاتی پہ میرے دونوں پسانوں کے درمیان وہ آنا یو میں غلام شاب اور میں ان دنوں نوجوان لڑکا تھا فقالا تو انہوں نے کہا مزید پیار دیکھیے کہا مرحب بک نہ میرے بھتیجے تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں تمہیں مرحبا کہتا ہوں تمہیں تمہارا ویلکم کرتا ہوں دیکھیے آپ یعنی کہ یہاں پہ سب کو مخاطب نہیں کر رہے صرف جناب محمد الباکر کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں مرحب بکناخی میرے بتیجے تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں سلمتا جو سوال کرنا چاہو کرو یعنی کہ میں اپنے علم کے مطابق تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا یعنی کہ شرماؤ نہیں تمہیں جواب دیتے ہوئے تمہارے سوالات کا جواب دیتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے سل سوال کرو ام آشیتا جس چیز کے بارے میں چاہو کہتے ہیں فصل تو ہوا ہوا میں نے ان سے سوال کیا جبکہ وہ نابینا تھے وہ وقت وصلا اور نماز کا وقت داخل ہو گیا نماز کا وقت حاضر ہو گیا نماز کا وقت شروع ہو گیا نماز کا وقت داخل ہو گیا یعنی کہ میں نے سوال کیا اب یہاں پہ وضاحت نہیں کیا سوال کیا آگے چل کے وضاحت آئے گی نبی علی سطح السلام کے حج کے بارے میں سوال کیا لیکن ادھر سوال کیا اور پھر ادھر نماز کا وقت ہو گیا اب زہر ہے کہ جواب دینا ممکن نہیں تھا تو نماز کے بعد جواب دیا تو کہتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا جب کہ وہ نبینہ تھے وہ حضرہ وقت الصلاح اور نماز کا وقت کیا ہو چکا تھا حاضر ہو چکا تھا اب تک جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس سے علماء کلام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ آپ کے پاس مہمان آئے ہیں تو ان سے پوچھیں آپ کون ہیں اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ ان کو آپ ویلکم کریں آپ کا جو مہمان آیا اس کی آپ عزت کریں اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی کسی عالم دین کا بیٹا ہے یا آل بیت میں سے ہے اور توحید کے اوپر ہے تو اس کی مزید عزت کریں آپ ان کا مزید احترام کریں فقام فی نسا جتن ملتحف اب نماز کا وقت داخل ہو گیا تو جناب جابر کھڑے ہوئے فی نسا ایک ایسی چادر میں ایک ایسے کپڑے میں جس کی بنائی موٹی تھی اور دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ان کے بناوٹ ڈبل تھی تو فقام افی نساج جناب جابر کھڑے ہوئے ایک ایسی چادر میں جس کی بناوٹ کیا تھی موٹی تھی بنائی اس کی موٹی تھی ملتحفن بیہ اس میں لپٹے ہوئے تھے یعنی کہ اس کو اپنے اوپر ایسے لیا ہوا تھا جیسے بچوں نے لیا ہوتا ہے کلا وزاحا علا منکی بھی جب بھی وہ اس چادر کو اپنے کندے پہ رکھتے تو راجا تفاہ علی تو اس کے دونوں کنارے ان کی طرف واپس آ جاتے من ریہ اس چادر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے جو چادر لی ہوئی تھی وہ بہت وسیع نہیں تھی بہت کچھ نہیں تھی بلکہ کیا تھی چھوٹی تھی تو وہ اس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پہ رکھتے تو وہ پھر نیچے گر جاتے چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ رداجم بھی جبکہ ان کی چادر ان کے پہلو میں تھی یعنی کہ ردا اس چادر کو کہتے ہیں جو کمیز کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے یعنی کہ اس زمانے کے لوگ عام طور پہ دو چادریں استعمال کرتے تھے کمیز تو کسی کسی کے پاس ہوتی تھی تو نیچے والی چادر کو عربی میں کیا کہتے ہیں ازار جو تیبن کے طور پہ استعمال ہوتی ہے اور جو قمیض کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے اس کو کیا کہتے تھے ردا تو یہ کہتے ہیں محمد الباکر کہہ رہے ہیں کہ جناب جابر جناب جابر کی وہ چادر جو قمیض کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے وہ ان کے پہلو میں تھی ان کے قریب پڑی ہوئی تھی جن کے اس کھلی چادر کی بجائے یہ تنگ چادر لیکن موٹی بناوٹ والی انہوں نے لے رکھی تھی اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نماز کے دوران بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑی چادر لے لوں کہتے ہیں کہ وردا جم اور ان کی وہ چادر جو کمیز کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے ان کے پہلو میں تھی المس جب کھونٹی پہ تھی کھونٹی سمجھتے ہیں جس کے اوپر کپڑے ٹانگے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کھونٹی اور اس زمانے میں خنٹی کیسے ہوتی تھی یعنی کہ تین لکڑیاں لی اور انہیں اس انداز سے کھڑا کر دیا تین لکڑیاں اس انداز سے کھڑی ہیں یہ دیکھیں نا یہ دو اور ایک تیسری ادھر سے کر دیں آپ تو یہ اس, اس انداز سے تین لکڑیاں آپس میں اوپر جا کے مل رہی ہیں تو اس کو پھر آپ اپنے کپڑے لٹکانے کے لیے استعمال کر لیں تو لکڑی کی ہوتی تھی لکڑیاں کھڑی کر دی جاتی تھیں اور ان سے کھونٹی بنا لی جاتی تھی اس کے اوپر کپڑے لٹکا لیے جاتے تھے تو جناب جابر کی وہ چادر جو کمیز کی جگہ استعمال ہوتی ہے ان کے پہلو میں تھی پہلو میں کس جگہ کس کہاں پہ تھی کھونٹی پہ تھی ان کو اس پہ لٹک رہی تھی فصل لا بنا تو انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی تو اس سے کیا پتا چلا کہ آپ ہلکے کپڑوں میں نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں یا بنی آدم خود ان دکلی مسجد اے آدم کے بیٹو ہر نماز کے موقع پہ زینت اختیار کر لیا کرو یعنی کہ اچھا لباس پہن لیا کرو اب آپ جتنے اچھے کپڑے پہنیں گے اتنا ہی بہتر ہے لیکن ہلکا لباس پہنیں گے تو انشاءاللہ نماز آپ کی ہو جائے گی اور اس کے بعد فصلہ لہبینا تو انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی تو نماز کنہوں نے پڑھائی ہے جناب جناب جابر نے اور جناب جابر ان دنوں میں کیا تھے نابینا تھے کہ بینا تھے نابینا تھے یہ اب یہ اہم بڑا اہم مسئلہ ہے اہم مسئلہ یہ ہے کہ کچھ علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ نبینہ امامت کروائے تو یہ عمل مکروح ہے جید ہے لیکن اتنا اچھا نہیں ہے حرام تو نہیں کہتے رہن کیا کہتے ہیں مکروح مکروح کیوں جی کہتے ہیں سلیح کو نبینہ ہے پتہ نہیں اس کی طہارت کا معاملہ کیسا ہوگا وہ پیشاب پخانی سنجا کرنے میں احتیاط کس قدر کرتا ہوگا ہمیں نہیں پتہ اس لیے نبینہ امامت کروائے تو اس کی امامت کیا ہے مکروح ہے یہ کہنا کہ مکروح ہے یہ نبی علی اصلاط والسلام کی عادیث کے خلاف ہے کاش ان علماء کے نے یہ لفظ استعمال نہ کیا ہوتا نبی علی السلاطلام ایک بار مدینہ سے گئے تو جناب عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنا نیب مقرر کر کے گئے کہاں مدینہ میں اور ابو شریف کی حدیث ہے کہ وہی وہ نمازیں پڑھاتے رہے بلکہ اس حدیث کا شاید نمبر میں نے نوٹ کیا ہو تو آپ کو بتا دوں ہاں نمبر میں نوٹ نہیں کر سکا ابو داود شریف کی حدیث ہے بہرحال کہ جناب انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیم نے جناب عبداللہ ابن عمی مکتوم کو اپنا جانشین مقرر کیا مدینہ میں یوم آما وہ لوگوں کو بطور امام نماز پڑھاتے رہے جبکہ وہ نبینا تھے اور اب جناب جابر کو دیکھیے وہ یہاں پہ امام بنے ہیں عبداللہ ابن عباس آخری عمر میں نبینہ تھے نماز پڑھاتے رہے ہیں تو آپ کا یہ کہنا کہ جی اے نبینا آدمی جو ہے اس کی امامت مکلو ہے یہ مناسب نہیں ہے اس کے مقابلے میں دوسرے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلکہ یہ نبینا کی امامت کروانا زیادہ بہتر ہے کیوں جی کہتے ہیں چونکہ وہ نبینا ہے تو نماز توجہ سے پڑھائے گا اس کا خیال دائیں بائیں نہیں ہوگا اس کو یہ پتا نہیں چلے گا کہ میرے سامنے کیسی دیوار ہے کیسا رنگ ہے کیسی ٹائلیں ہیں تو اس کی توجہ زیادہ ہوگی خوشوخصو خوشو سے پڑھائے گا یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے تو یہ عقلی دلیل جو ہے ان کی وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی جہاں پہ حدیث آ جائے تو صحیح بات یہ ہے اے نبینا شخص جو ہے وہ امامت کروا سکتا ہے اور سعودی عرب کے مفتی اعظم آج کل کون ہیں وہ نبینا ہیں جو کئی سالوں سے حج کا خطبہ دیتے رہے ہیں اور حج میں میدان میں نماز پڑھاتے رہے ہیں پوری دنیا کو پچیس لاکھ حاجی ان کے پیچھے ہوتے تھے اب ذرا ان کی سیت ڈاؤن ہوئی ہے تو اب وہ خود ان کے خطبہ نہیں دیتے کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں ان سے پہلے شیخ ابن باز رحمہ اللہ مفتی اعظم تھے ان سے پہلے شیخ محمد بن ابراہیم سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے وہ بھی نبینا تھے تو کسی نے پوچھا کہ بھی نبینا امام تو کہا اصل نبینا وہ ہوتا ہے جو دل کا نبینا ہو کس کا نبینا ہو قرآن کریم نے کفار کو دل کے نبینے کہا ہے کہ ان کے دل دیکھتے نہیں ہیں حق کو نہیں پہچانتے آنکھوں سے نبینہ ہونا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مجھے میں ایک شہر میں گیا تو وہاں ایک مسجد میں جو عالمِ دین تھے اور خطیب تھے وہ نبینہ تھے تو گفتگو کے دوران میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو صحیح منج پہ رکھا ہے قرآن و حدیث پہ رکھا ہے اسی لیے آج اس مسجد میں آپ امام ہیں اور میں نے کہا ہمارے جو حنفی بائی ہیں ان کے یہاں چونکہ نبینا آدمی کی امامت کیا ہے مکلو ہے تو اس لیے ان کے جو نبینا ہیں وہ بےچارے سعادت سے محروم ہے ان کا نبینا اگر جو ہمارے حنفی بائی ہیں ان کے ہاں جو نبینا ہوگا وہ چاہے عالم دین بن جائے چاہے آفز قرآن بن جائے وہ امامت کی سعادت سے کیا رہے گا محروم رہے گا تو جب آپ ان کو موقع نہیں دیں گے امامت کا تو جو نیا نہ بچہ ہے اس کے والدین پھر اس کو کے نہیں پڑھائیں گے کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں ملنا تو فصل ابینا تو کیا کہہ رہے امام محمد باقر کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی فکول تو میں نے کہا یہ کون کہہ رہے ہیں محمد باقر کہہ رہے ہیں یعنی اب نماز ختم ہو گئی ہے نا اب کہا میں نے اخبرنی نی حجتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں فقال سعا اچھا یہاں پہ آپ دیکھیے امام محمد الباکر نبی علیہ السلام کے حج کا طریقہ کیسے پوچھ رہے ہیں جناب جابر سے صحابی رسول سے اس کا مطلب انہیں صحابہ کے پہ کیا ہے اعتماد ہے بھروسہ ہے ان سے علم لیتے ہیں احادیث لیتے ہیں ایک تو یہ پتا چلا کہ آلے بیت کو سابق رام پہ اعتماد ہے وہ انہیں مرتد نہیں سمتے تھے منافق نہیں سمتے تھے نیک سمتے تھے اپنا بزرگ جانتے تھے ان کی عزت کرتے تھے ان سے علم لیتے تھے علم لینے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے تھے اور دوسری جانب یہ بھی پتہ چلا کہ یہ عقیدہ غلط ہے کہ آلے بیت میں سے جن کو بارہ امام کہا جاتا ہے وہ عالم الغیب ہیں یا ان کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے اور ان کا علم اللہ تعالی سے برائی راست ہے اگر ایسا ہوتا تو امام محمد الباکر کو جناب جابر کے پاس آنے کی ضرورت نہ نہ پڑتی صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے انبیاء کلام علیہم صاحب اسلام عالم الغیب نہیں ہیں البتہ غیب کی اتنی باتیں ان کو معلوم ہوتی تھیں جتنی اللہ بتا دیتے تھے لیکن عالم الغیب کہنا یہ ممکن نہیں ہے تو دوسرے لوگ عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں تو فقال ابھی امام محمد الباکر کہتے ہیں فقال بی ہی جناب جابر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اشارہ کر کے فاقدہ تسعہ انہوں نے نو کی گرا بنائی یعنی کہ اپنی انگلیاں اس انداز سے انہوں نے کر لی اور اپنے ہاتھ کو اس انداز سے کر لیا کہ کیا لگے نو لگے جس سے پیغام کس کا ملے نو کا اور کیا کہا نو کر کے فقال اور کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تس آسنین لم نبی علیت وسلام نو سال رکے رہے آ آپ نے حج نہیں کیا. کیا مطلب نو سال کون سے نو سال یعنی کہ مکہ سے مدینہ جب آپ شفٹ ہوئے مکہ سے مدینہ کی جانب جب آپ نے ہجرت کر لی نو سال آپ نے حج نہیں کیا ناسی فی الشرہ پھر آپ نے دسویں سال لوگوں میں حج کا اعلان کر دیا اردنا اعلان کر دیا آپ نے اعلان کر دیا فنناسی لوگوں میں فی الآشرہ کس سال دسویں سال جن کا اعلان کر دیا بھی میں حج کے لیے نکل رہا ہوں جس نے میرے ساتھ چلنا ہے چلے اعلان کیا کیا یہ الفاظ خدا آگے گئے اعلان کر دیا لوگوں میں فلاش یا دسویں سال میں کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجن کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے والے ہیں حج کے لیے نکلنے والے ہیں فقدی مل مدینہ تبشر جناب جابر کہتے ہیں مدینہ میں بہت سے لوگ آئے کس لیے حج کے لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ حد کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مدینہ میں مدینہ کے اطراف سے مدینہ کے دائیں بائیں سے مدینہ کے مضافات سے بڑی دنیا پہنچ گئی کل لحم یل تمیسو ائ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب یل اس بات کو طلب کر رہے تھے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلاۃ اسلام کی اقتداء کریں آپ کی پیروی کریں یعنی کہ سب کے سب کس کس چیز کی تلاش میں تھے کہ وہ اللہ کے رسول کی کیا کریں اقت، اقتداء کریں آپ کی پیروی کریں یعنی کہ آپ کے ساتھ حج کریں آپ کو دیکھ دیکھ کر تو سب کے سب چاہتے تھے بی رسول اللہ کہ وہ نبی علی السلاۃ و کی اقتداء کریں و یا عمل السلام اور آپ کے عمل جیسا عمل کریں میں حج وغیرہ میں فخر جامو جناب جابر کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نکلے کہاں سے نکلے مجد. مدینہ سے مدینہ سے اور کب نکلے تھے تقریبا یعنی کہ چھبیس زلحج... چھبیس ذیل قادو تو ہم آپ کے ساتھ نکلے حتا نا ذلحلی یہاں تک کہ ہم آ مقات مکات ذوالحلیفا پہ یہ مقات مدینہ والوں کا مقات جو مدینہ کے بہت قریب تھا اب تو مدینہ کا حصہ بن چکا ہے فوال اسماء بنت بن محمد ابن ابی بکرن تو اسماء بنت امیس نے محمد بن ابو بکر کو جنم دیا تو یہ ہے اسماء بنت امیس جن کے بارے میں میں نے کیا کہا تھا یہ پہلے نمبر پہ کن کی وائف تھی حضرت جعفر طیار کی جناب علی کے بھائی جعفر بن ابو طالب کی وہ جب شہید ہو گئے تو ان سے شادی کس نے کی جناب ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالی عنہ نے اور اسما سے پیدا ہوا ہے جناب ابو بکر کا بیٹا کون محمد تلت محمد بن ابو بکر تو یہ محمد بن ابو بکر کب پیدا ہوئے ہیں پھر یعنی کہ نبی علیہ السلام کے فوت ہونے سے تقریباً آپ کہہ لیں سو دن پہلے ایک سو دس دن پہلے کیونکہ آپ نے حج کب کیا ہے سن دس دے اور حج کے کتنے دن بعد فوت ہو گئے آپ تقریباً نبے سو دن آپ کہہ لیں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سو بیس دن کے تھے ایک سو تیس دن کے تھے اتنے تھے اس لیے علم کہتے ہیں کہ محمد بن ابو بکر صحابی نہیں ہے صحابی نہیں, نہیں ہے کیونکہ محمد بن ابو بکر کا نام آتا ہے نا حضرت عثمان کے ساتھ جو مسائل پیدا ہوئے تھے ان مسائل میں ان کا نام آتا ہے تو کئی لوگ یوں باور کراتے ہیں کہ جیسے عثمان کے اوپر نوز بلّہ حملہ کرنے والے صحابہ کرام بھی تھے جب کہ ایسا بالکل نہیں تھا صحابہ کرام تو ان کا دفاع کرنے والے تھے تو اسما بنت امیس نے جنم دیا محمد نبو بکر کو فرسلت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے پیغام بھیجا نبی علیہ الصلاۃ وسلام کو پیغام کیا تھا پیغام میں یہ سوال تھا کہ کئی فا میں کیا کروں یعنی کہ اب میں حالت نفاس میں ہوں مجھے ولادت کا خون آ رہا ہے اور یہ وہ خون ہے جس خون میں عورت نماز نہیں پڑ سکتی عورت جو ہے اس خون میں روزے نہیں رکھ سکتی تو اب میرا کیا بنے گا میں حج کروں نہ کروں حج کروں تو میں نیت کیسے کروں میرا کیا بنے گا اور معطا میں وضاحت آئی ہے کہ پیغام لانے والے کون تھے جناب اسما کے شوہر وہ کون ابو بکر صدیقی اللہ تعالیٰ عنو. جی کالا تو آپ نے کہا عید تاسی غسل کر لو یہ غسل کون سا ہوگا یہ نفاس کا غسل تو ہو نہیں سکتا تو یہ کون سا غسل ہے احرام کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی حج عمرہ کرنے لگے تو سنت یہ ہے کہ وہ غسل کر لے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو حتیٰ کہ اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہے حالت نفاذ میں ہے تو وہ بھی غسل کر لے حالانکہ اس غسل سے وہ پاک نہیں ہو جائے گی لیکن احرام کا جو سنت طریقہ ہے وہ ادا ہو جائے گا تو آپ نے کہا ارد غسل کر لو سو بن اور کسی کپڑے کے ساتھ لنگوٹ باندھ لو کسی کپڑے کے ساتھ کیا باندھ لو لنگوٹ باندھ لو لنگوٹ کس لو آج کل کی عورتیں شاید لنگوٹ نہیں جانتی ہوں گی تو کوئی بات نہیں آج کل پیمپرز وغیرہ آ چکے ہیں اس قسم کی چیزیں آ چکی ہیں جو عورتیں استعمال کر سکتی ہیں مقصد کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کپڑا لے لو جو بڑا ہو اور اسے شرمگاہ میں کے سامنے جی رکھ دیا جائے اور دائیں بائیں دو ٹانگوں کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ گرے نہیں اور یہ کپڑا باندھنے کا مقصد کیا ہے کپڑا رکھنے کا مقصد کیا ہے تاکہ خون نہ نکلے خون اسی کپڑے تک محدود رہے دوسرے کپڑوں کو خراب نہ کرے باقی جسم کو خراب نہ, نہ, نہ, کرے. نہ کرے تو آپ نے کہا ایک غسل کر لو وس تصویری وس تصفیری اور کسی کپڑے کے ساتھ لنگوٹ کس لو لنگوٹ باندھ لو وہ اور محرم ہو جاؤ کیا مطلب یعنی کہ حج کی نیت کر لو حد کی نیت, نیت, نیت کر لو فصل لال تو اس سے کیا پتا چلا یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جو عورت حیض کی حالت میں ہو نفاظ کی حالت میں ہو وہ حج کی نیت کر سکتی ہے نیت سے مراد حج میں داخل ہونے کی نیت عمرے میں داخل ہونے کی نیت یعنی کہ وہ اسی حالت میں حج عمرے کا آغاز کر سکتی ہے اور وہ تلبیہ پڑے گی لبیک اللہ لبیک پڑھتی رہے گی راستے میں اذکار کرتی رہے گی اور جب مکہ میں پہنچ جائے گی تو اپنے ہوٹل میں رہے گی اپنی رہائش میں رہے گی اور طواف اس وقت تک نہیں کرے گی جب تک کہ پاک نہیں ہو جائے گی جب خون حیض کا منقطع ہو جائے گا نفاس کا منقطع ہو جائے گا پھر کیا کرے گی پھر غسل کرے گی اور غسل کر کے مشد عائشہ نہیں جائے گی تنیم نہیں جائے گی بلکہ بیت اللہ میں آئے اور طواف کرے گی کیونکہ وہ پہلے سے نیت کیے ہوئے ہے پہلے سے وہ حالت احرام میں ہے اور اس حالت میں وہ احرام کی پابندیوں میں ہوگی تو اس کی ایک دلیل تو یہ ہے جناب اسما کا یہ نفاظ کی حالت میں حج میں داخل ہونا اور پھر دوسری دلیل جناب عائشہ کا مکہ میں پہنچ کر حج میں داخل ہونا حالت حیض میں اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں یہ بھی بتا دوں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اردو سپیکنگ جو عورتیں ہیں ان میں سے کئی ایسی ہیں جن کو جب حید آتا ہے تو وہ نام کھول دیتی ہیں جب کہ صحیح بات یہ کہام کھولنے کی اجازت نہیں, نہیں ہے فصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے مسجد میں نماز ادا کی کہاں نماز ادا کی مسجد میں مسجد یہ کون سی مسجد ہے کس مسجد کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ یہ اس مسجد کی بات ہو رہی ہے جو بعد میں وہاں پہ کیم ہوئی جب اللہ کے رسول علی صلاح نے نماز پڑھی ہے تب وہاں پہ مسجد نہیں تھی لیکن مسجد بعد میں اسی جگہ کیم ہوئی تو اس لیے جناب پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علی صحیح نے مسجد میں نماز پڑھی اچھا اب سوال پیدا ہو گئی نماز کون سی تھی یہ نماز کون سی تھی یہ سوال ہے کئی لوگ یہ سمتے ہیں کہ یہ احرام کی دو رکھتی ہیں کس کی دو رختی ہیں احرام کی اور اس موقف کو بہت سارے علماء کے نام نے اپنا رکھا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ احرام کے نام سے کوئی نماز نہیں ہے ہاں یہ سنت ہے آپ علیہ السلاط والسلام کی کہ کسی نہ کسی نماز کے بعد احرام میں داخل ہوں حج میں داخل ہوں عمرے میں داخل ہوں اور نیت کریں لیکن احرام کے نام پہ اسپیشلی دو رکھتے ہوں ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے آپ علیہ السلاط والسلام نے یہاں پہ مکات پہ زور کی نماز پڑھی تھی کون سی نماز پڑھی تھی زور کی نماز پڑھی تھی اور اس کے بعد آپ نے نیت کر لیجیے اور اس کے علاوہ نبی علی السلاط اسلام نے یہ فرمایا ہے صحیح حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا صلیفی حاد الواد المبارک آپ اس بابرکت وادی میں نماز پڑھیں بابرکت وادی سے مراد وادی عقیق ہے مک الحلیفہ جو ہے وادی عقیق ہے تو یہ بابرکت وادی ہے آپ کو کہا گیا آپ اس بابرکت وادی میں نماز پڑھیں گے نہیں کہا گیا حرام کی نماز پڑھیں تو عدیز کے الفاظ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ نماز پڑھی جائے گی اس وادی کی وجہ سے اس لیے علماء کلام کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی مقات پہ ہوں تو وہاں پہ جو فرض نماز پڑھیں اس کے بعد آپ احرام باندھ لیں اگر کوئی سنتے پڑیں اس کے بعد احرام باندھ لیں اگر آپ نے مسجد میں داخل ہو کے وہاں پہ تحیت المسجد کی درختیں دا کی اس کے بعد احرام باندھ لیں یا آپ نے وضو کیا وضو کی درختیں دا کیں اس کے بعد احرام باندھ لیں اور اگر آپ مکاذ الفا پہ ہیں تو جو نماز آپ نے اس بہ وادی کی وجہ سے ادا کیا وہ ادا کریں اور احرام باندھ لیں یہ موقف جو میں نے بتایا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ احرام کی خصوصی طور پہ دو رکھتے ہی نہیں ہیں کوئی نماز نہیں ہے یہ موقف ہے ابن تعمیہ رحمہ اللہ کا امام ابن قیم رحمہ اللہ کا شیخ البانی رحمہ اللہ کا شیخ ابن السمین رحمہ اللہ کا <تصفح> سُم بل قسبہ پھر آپ سوار ہوئے اپنی کون سی اٹھنی پہ قصبہ اونٹنی پہ آپ کی اونٹنی کا نام کیا تھا کسبہ اس پہ آپ بیٹھے اس پہ آپ سوار ہوئے حتوت بھی نا قطع والدہ یہاں تک کہ جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر بیدا پہ چڑھی کس پہ چڑھی بیدا ایک اونچی جگہ ہے وہاں مقا مکاتہ پہ ہی ہے یہ جگہ یہاں تک کہ جب کہ جب آپ کی اونٹنی آپ کو بہدا پہ لے کر چڑھی تو نظر تو مد مت بین بصاری من راہ کی و معاشن تو میں نے دیکھا کون کہہ رہے ہیں جناب جابر میں نے دیکھا الا مد دی بساری تا حد نگاہ اپنی نگاہ کے آخر تک میں نے دیکھا یہ ہی, ہی آپ کے سامنے کس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے تاحد نگاہ کون دیکھے من را کی بن وماشن لوگ دیکھے کوئی سوار ہے اور کوئی پیدل ہے لوگ ہی لوگ تھے آپ کے آگے وائن یمین ہی مثلا اور میں نے آپ کی دائیں جانب بھی اسی طرح دیکھا کیا دیکھا کہ لوگ ہی لوگ ہیں کوئی پیدل ہے کوئی سوار ہے وائساری مسلا دہالی کا اور میں نے آپ کے بائیں جانب بھی ایسے ہی دیکھا یعنی کہ لوگ ہی لوگ ہیں کوئی پیدل ہے اور کوئی سوار ہے وہ من خلف ہی مثلا اور میں نے آپ کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھا یعنی کہ لوگ ہی لوگ ہیں کوئی سوار ہے اور کوئی پیدل ہے آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے زیادہ لوگ تھے کتنے تھے علماء اکلام میں اس میں اختلاف ہے کوئی کہتے ہیں چالیس ہزار کچھ نے کہا کہ نوے ہزار تھے ورسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ادھورینہ اور نبی علی اللہۃسلام بین ادورينہ ہمارے درمیان موجود تھے آپ ہمارے درمیان موجود تھے ہم میں موجود تھے والينز القرآن اور آپ پہ قرآن نازل ہوتا تھا آپ پہ قرآن نازل ہو رہا تھا بہو ياف و اور آپ قرآن کی حقیقی تفسیر کو جانتے تھے وما عامل ابھی منشی نامل نا ابھی جس جس چیز پہ آپ نے عمل کیا اسی پہ ہم نے عمل کیا یعنی کہ جناب جابر بتا رہے ہیں کہ نبی علی صلاحت اسلام کے زمانے میں جو ہم نے حج کیا آپ کے ساتھ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ صاحب قرآن ہیں قرآن آپ پہ نازل ہوتا ہے اور پھر آپ قرآن کے صحیح معنوں میں مفسر ہیں ترجمان ہیں آپ سے بہتر قرآن کی ترجمانی کوئی نہیں کر سکتا آپ سے بہتر قرآن کے معنی و مفہوم کو کوئی نہیں جانتا تو چونکہ قرآن بھی آپ پہ نازل ہوتا قرآن کے مفسر بھی آپ ہیں اور شریعت آپ پہ نازل ہوتی تو اس لیے ہم نے صحیح معنوں میں آپ کی اقتداء کی آپ کی پیروی کی اور ہر ایک کو ایسا ہی کرنا چاہیے اور ان الفاظ میں جناب جابر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جن کو میں یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ لوگ بھی اس حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے وہ جن پہ قرآن حاضر ہوتا تھا وہ جو قرآن کے صحیح معنوں میں ترجمان فسر تھے فاحل توحیدی تو نبی علیہ السلاۃ وسلام نے توحید کا تلبیہ پڑھا اللہ کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز سے کچھ کہنا فع الب توحیدی آپ نے توحید پہ مشتمل تلبیہ پڑھا اشارہ کیا ہے کہ مشرقین مکہ جب حد کیا کرتے تھے تو وہ جو تلبیہ پڑھتے تھے وہ شرک والا تلبیہ تھا وہ کیا کہتے تھے لبیک اللہ ملبیک لبیک لا شریک لک اللہ شریکن ہُو الکا تم لکھو وما ملک کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم حد کرنے کے لیے حاضر ہیں اس کا مطلب ہے مشرقی نے مکہ حج کیا کرتے تھے کہ نہیں بالکل اچھا وہ حج بھی کرتے تھے حج کرواتے بھی تھے حجوں کی خدمت بھی کرتے تھے تواب بھی کرتے تھے بیت اللہ کے متولی بھی تھے بیت اللہ کے خادم بھی تھے پھر بھی مشرق کے مشرب. مشرق تھے کافر کے کافر تھے آپ نے ان سے جہاد کیا ان پہ تلواریں چلائیں ان سے لڑے اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا اور ان سے دشمنیاں مول لی گئیں یہ ساری وضاحت میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ مسلمانوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں حج کرتے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے امور کا ارتقاب کرتے ہیں جو کفر و شرک پہ مبنی ہے مثال کے طور پہ مشکل اوقات میں جناب علی کو غیبی طاقتوں کا مالک سن کر پکارتے ہیں جناب شیخ عبد القادر جیلانی کو غیبی طاقتوں کا مال سم کے پکارتے ہیں جب جناب شیخ عبد القاد جیلانی کو کوئی پکارے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قیدہ کیا ہے اس کا قیدہ یہ ہے کہ جناب عبد القادر جیلانی قبر میں ہونے کے باوجود فوت ہونے کے باوجود میری آواز سن رہی ہیں مجھے دیکھ رہی ہیں میری مدد کرنے پہ قادر ہیں میری مشکلات کو دور کرنے پہ قادر ہیں یہ سارا عقیدہ کتنا خطرناک ہے تو اس لیے اے یعنی کہ صرف حج کر لینے سے نمازیں پڑھ لینے سے کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پکا توحیدی ہوں میں پکا مومن ہوں اس کے لیے کفر و شرک پہ مبنی اعمال کو ترک کرنا پڑے گا ہم نام لے کر کسی آدمی کو کافر نہیں کہتے لیکن نام لیے بغیر عمومی طور پہ بات کریں گے جیسے قرآن بات کرتا ہے قرآن بھی کہتا ہے کہ جو یہ کام کرے وہ کافر ہے جو یہ کام کرے مشرق ہے تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کام کریں وہ کافروں مشرک ہیں لیکن نام لے کر ہم نہیں کہیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے جس کا ہم نام لینا چاہتے ہوں اس, اس کا کوئی عذر ہو یا اس کو مسئلے کا علم نہ ہو یا کئی باتیں ہو سکتی ہیں بہرحال تو آپ نے توحید کا تلبیہ پڑھا کیونکہ مشرکین مکہ کون سا طلبیہ پڑھتے تھے شرک والا کہتے تھے لبیک اللہ ملبیک لک کلاشربیک ہم حاضر ہیں میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے پھر کیا کہتے تھے اللہ شریکن. لیکن یا ایسا شریک تو ہے کہ ہوا لاکا وہ تیرا ہی ہے تم لکھو وما ملک تو اس کا مالک ہے اور جن چیزوں کا وہ مالک ہے ان کا بھی مالک تو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا وہ اپنے ان, ان بتوں کو لاد کو عزا وغیرہ کو جو در حقیقت بزرگ تھے پھر ان کے نام پہ یادگاریں قائم کر لی گئیں بت قائم کر لی گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ اللہ کے برابر کا نہیں مانتے تھے آج کئی مسلمان شرک کرتے ہیں ہم جب روکتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو ان کو اللہ کے برابر کا نہیں مانتے ہم کسی کو اللہ کے برابر کا نہیں مانتے اور مشرق وہ ہوتا ہے جو ان کو اللہ کے برابر کا مانے تو میری گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھ لیں آپ ولدن تخدنی اولیا ماں نابم الا علی اللہ ذلفا وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب کر دیں وہ ان کو اصل نہیں مانتے تھے وہ بھی ان کو ذریعہ وسیلہ واسطہ مانتے تھے اور وسیلہ واسطہ مان کر ان کو پکارتے تھے ان سے دعائیں کرتے تھے ان کے لیے ان کے لیے نظریں مانتے تھے تو اس کو شرک قرار دیا گیا تو یہ کیا ہے یہ چیزیں کیا ہیں شرک ہیں تو طلبیے آپ نے توحید کے طلبیے کے ساتھ اپنی بات بلند کی تو وہ کیا الفاظ ہیں لبئی لبیک میں حاضر ہوں اے لا میں حاضر ہوں لا شریک شریکا میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں ان کے کسی بھی معامل... نہ عبادت کے معاملے میں کوئی شریک ہے اور نہ ربوبیت کے امور میں تیرا کوئی شریک ہے اور نہ نا تیرے ناموں اور تیری صفات میں کوئی تیرا شریک ہے جب مشرقین مکہ کہا کرتے تھے یہیں تلبیہ شروع میں وہ پڑھتے تھے شروع کا حصہ وہ بھی پڑھتے تھے کہ میں حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں جب یہاں پہنچتے تھے تو نبی علی السلام فرما کرتے تھے اسی پہ اکتفا کرو یہ توحید ہے آگے چور دروازہ شرک نہ کھولو کیونکہ وہ آگے کیا کہتے تھے اللہ شریکن ہوا ما ملک انمدا و نعمت بے شک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں تیری ہیں جن کے ہر حمد و کا تعریف کا کو حقدار کون ہے اللہ تعالیٰ اور ہر نعمت کا مالک کون ہے اللہ ہر نعمت کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو پھر دنیا کے لوگوں کی تعریفیں تو ہو رہی ہیں ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریفوں کا جو حقدار ہے وہ اللہ ہی ہے دوسرے نمبر پہ تمام تعریفیں بھی اصل میں اللہ ہی کی ہو رہی ہیں کیونکہ جب آپ کسی آدمی کے علم کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو علم دینے والا کون ہے اللہ تعالی. تو وہ تعریف اصل میں اس کی ہے جس نے علم دیا ہے جب آپ کسی کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو حسن و جمال دینے والا کون ہے اللہ تعالی. تو دراصل یہ تعریف کس کی ہے اللہ تعالیٰ کی ہے ول ملک کا اور ساری بادشاہ تیری حقیقی بادشاہ کون ہے جو دنیا کے بادشاہ ان کی بادشاہتیں آرزی ہیں اور وہ بادشاہیں بھی ان کے لیے عذاب بنی رہتی ہیں ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہمیں کو قتل کر دے ہمارا تختہ الٹ دے اور اپنے فوجیوں سے بھی ڈرتے ہیں اپنے صبحیوں سے بھی ڈرتے ہیں سیکورٹی گارڈ سے بھی ڈرتے ہیں جب اللہ کی حقیقی بات ہے ازل سے ابد تک اور ان کی بات ہیں پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے پہلے نہیں تھی بادشاہ پھر ملی اور مل گئی تو پھر چھن گئی جب کہ اللہ کی بادشاہ مستقل پکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ازل سے اب تک لا شریک ال یا لا تیرا کوئی شریک نہیں ہے یہ کون سا طلبیہ ہے توحید کا طلبیہ وحل نا سباد لدی یوہل نبی اور لوگوں نے بھی تلبیہ کہا یہ تلبیہ جو وہ آج کل بھی کہہ رہے ہیں لوگوں نے وہ تلبیہ کہا جو وہ آج بھی کہہ رہے ہیں بیہاد اللہ یہ تلبیہ اللہ يحلون جو وہ آج بھی کہتے ہیں اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں جناب جابر کہ نبی علیہ السلاۃ نے یہ تلبیہ کہا جو میں نے بتا دیا ہے لیکن صحابہ کرام جو ہیں وہ آپ کے تلبیہ کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی الفاظ بھی کہتے تھے مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے لبیک کا دل معارج لبئی کا دل فوادل میں حاضر ہوں اے بلندیوں والے اللہ میں حاضر ہوں اے لوگوں پہ فضل کرنے والے اللہ یا بڑی شان والے اللہ اور ابو دعو شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نبی علی سب السلام والا تلبیہ پڑھنے کے بعد کہتے تھے لبئی کا وسا دیک و دیک وغبا کا کہ میں حاضر ہوں اور ساری کی ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور ساری رغبتیں تجھ سے ہیں سارے سوال ہم تجھ سے کرتے ہیں اور سارے اعمال بھی عبادات بھی تیرے لیے ہیں فلم یردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہمش امن ہو تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ان پہ اس میں سے کسی بھی چیز کو رد نہیں کیا یعنی کہ صحابہ کلام آپ کے تلبیہ کے ساتھ ساتھ جو اضافی الفاظ کہتے رہے نبی علیہ السلام نے ان کو مسترد نہیں, نہیں کیا ان کو نقابل قبول قرار نہیں دیا آپ نے خموشی اختیار رکھی وہ لازیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلبی ط اور نبی علیہ السلام نے اپنے تلبیہ کو لازم پکڑے رکھا اسی کو اختیار کیے رکھا آپ نے اس میں کو اور اضافہ نہیں کیا اب یہاں پہ بھی ہم روکتے ہیں ہمارے وہ بھائی جو بدت ہسنا کے قائل ہیں بدت ہسنا کسے کہتی ہیں یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ دین میں کچھ بدتیں اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں تم ہر بدت سے روک دیتے ہو ایسا نہ کیا کرو ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کیا فرما کل کہ ہر بدت گمراہی ہے یعنی کہ ہر وہ ناکام جس کا تعلق اس سے ہو عبادت سے ہو دین سے ہو وہ کیا گمراہی ہے اور جناب عبداللہ بن عمر وہ کہا کرتے تھے کل لباطن غلالہ و ان راس حسنا ہر بدت گمراہی ہے چاہے لوگ اس بدعت کو بدت حسنہ قرار دیں یہ جو عبداللہ بن عمر کا قول ہے اس کو امام محمد بن نصر المروزی نے اپنی کتاب تعظیم مصنح میں نقل کیا ہے اور امام مالک کیا کہا کرتے تھے کہ مانی متدا آفر اسلام عبد عطن یا حسنہ جو دین میں کوئی نیا کام نکال لے اور اس کو بدت حسنہ قرار دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ناؤد باللہ نبی علی الط اسلام نے دین پہنچانے میں خیانت کیا ہے کیونکہ اللہ نے تو دین مکمل کر دیا اب یہ کہتا ہے کہ جو کام نیا میں نے نکالا ہے یہ بھی دین ہے یہ بھی عبادت ہے یہ بھی اچھا کام ہے تو اللہ کہنے میں نے پورا بیچ دیا اور یہ کہتا ہے کہ یہ بھی اس کا حصہ اللہ کے رسول نے بتایا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نوز بلّہ خیال پھر کس سے ہوئی ہے نبی علی سعت اسلام سے ہوئی ہے تو یہ بڑا خطرناک کا ہے ہے بسنا کا عقیدہ لیکن ان کے دلیل آپ سنیں تو ان دلیل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے رسول علی سعۃو اسلام ایک تلبیہ پڑھتے رہے اور صحابہ کرام نے اس تلبیہ کے ساتھ مزید الفاظ بھی ملا دیے تو بدت تو ثابت ہو گئی اللہ کے رسول نے تو یہ الفاظ نہیں بتائے صحابہ کے نام نے نئے الفاظ ادا کیے حج میں عبادت میں اس کا مطلب ہے کہ بدت ہنسنا بھی ہوتی ہے اور یہ جہد اور درست ہے تو ہمارا جواب کیا ہے ان بھائیوں کے لیے کہ اللہ کے بندو حدیث تین طرح کی ہوتی ہے ایک نبی علی صد اسلام کے الفاظ اس کو کہتے ہیں کولی حدیث ایک آپ کا عمل آپ نے کام کیا نماز پڑھ کے دکھائی وہ بھی حدیث ہے آپ نے وضو کر کے دکھایا وہ بھی حدیث ہے اور تیسرے نمبر پہ حدیث ہوتی ہے تقریری آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کی اس کا مطلب ہے کہ وہ کام بالکل ٹھیک ہے وہ کام برحق ہے کیونکہ نبی غلط بات پہ خاموش نہیں رہ سکتا علیہم و وسلام تمام نبیوں پہ اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی طرف سے و سلام ہو تو یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا عبداللہ بن عمر کا تلبیہ کے ساتھ اضافی الفاظ کہنا اور دیگر صحابہ اکرام کا کہنا یہ بتا رہا ہے کہ تلبیہ کے ساتھ آپ مزید اچھے الفاظ کہہ سکتے ہیں مزید اچھے الفاظ کہہ سکتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے تربیت میں اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے اس وہ کہنے کے بعد آپ مزید عورت اچھا الفاظ کہہ سکتے ہیں لیکن ان کو تبدیل کرنے کی یا ان میں کوئی نیا لفظ داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ بڑی اہم بات ہے اس کو نوٹ کیا جائے ہمارے کئی مسلمان بھائی درود شریف پڑھتے ہوئے درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ صلی سعید سیدنا محمد اب سیدنا نا کا منع کیا ہے ہمارے سردار محمد ہمارے امام محمد ہمارے پیشوا محمد ہمارے لیڈر محمد اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علی سات پوری امت کے امام پیشوا لیڈر رہبر اور ہادی ہیں لیکن کیا درود ابراہیمی سکھاتے ہوئے آپ نے اپنے نام کے ساتھ وہاں پہ سیدنا کہا تھا بالکل نہیں کہا تھا تو سیدنا کو محبت کے نام پہ آپ کے درود میں داخل کرنا یہ آپ کے اذکار کو تبدیل کرنا ہے اور آپ ایسی چیز ایسی حرکت کو پسند نہیں کرتے تھے آپ لوگوں کو وہ حدیث یاد ہوگی برا بن نے کی جس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ نبی علی علیہ صد اسلام نے ان سے کہا تھا کہ برا جب رات کو سونے لگو تو نماز ورا وضو کر لیا کرو اس کے بعد دائیں جانب لیٹو اپنے دائیں پہلو پہ لیٹو اور پھر یہ دعا پڑھو کون سی دعا اللہ اسلم تو الیک ہی علیق وف تو امری علیک لَا توظہدی وَلَا رغبۃ مِنْكَ إِلَّا علیق لا مل جا الَّذِي من جا کابی اللہ الَّذِي ارسلت اب یہ بڑی عظیم دعا ہے ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے میں اس کی تفصیلات اور اس کے معنی مفہوم میں داخل نہیں ہوں گا نہیں بیان کروں گا لیکن یہ بیان کروں گا کہ آپ نے کہا کہ اگر تم یہ الفاظ کہہ کر سو جاؤ گے اور یہ تمہارے آخری الفاظ ہونے چاہیے اگر تم فوت ہو گئے تو تمہاری یہ موت اسلام پہ ہوگی توحید پہ ہوگی دین پہ ہوگی ابراہیم علیہ اسلام کے دین پہ ہوگی تو کتنی عظیم دعا ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ بلا بن اعظم نے اس عدیز کو یاد کرنے کے لیے اور کسی قسم کی غلطی سے بچنے کے لیے آپ کے سامنے اس دعا کو دہرایا اور دہراتے ہوئے کیا کہہ دیا وبھی نبی کلدی ارسل تو کی جگہ پہ کہ... بھی نبی کلدی ارسلتا کی جگہ پہ کہہ دیا وہ بھی رسولک کہنا یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرے اس نبی پہ ایمان لایا جن کو تو نے بھیجا ہے کہہ دیا میں تیرے اس رسول پہ ایمان لایا جن کو تو نے بھیجا ہے آپ بتائیے رسول اور نبی میں کیا فرق ہے آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اللہ کے رسول بھی ہیں بلکہ رسول کا لفظ نبی سے بڑا لفظ ہے امبیا کرام تو بہت زیادہ ہیں لیکن ان نبیوں میں سے جو رسول ہیں وہ کم ہے تو برا بن اعظم نے نبی کی جگہ پر کیا لفظ بولا ہے؟ رسول کا بظاہر رسول کا لفظ اس لفظ سے بڑھ کر ہے جو اللہ کے رسول نے استعمال کیا بظاہر لیکن نبی علیہ السلام نے کہا نہیں برا نبی نہ کہو یہاں پہ رسول کہو اور رسول نہ کہو یہاں پہ کیا کہو نبی کہوی یعنی کہو کہ ان کے وبی نبی الدی ارسل تا کی جگہ پہ نبی کہنا نبی کی جگہ پہ رسول کہنے کی جاس نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے سکھائے ہوئے اذکار اور دعائیں ان کو تبدیل کرنے کی ان میں کسی قسم کا اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ جو تلبیہ ہے تلبیہ آپ کا پڑھ لینے کے بعد اور الفاظ کہنا یہ ثابت ہو گیا ہے تقریر سے ثابت ہو گیا ہے کہ نبی علیہ السلام والا تلبیہ پڑھنے کے بعد مزید اچھے الفاظ کہے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نئی. نہیں ہے تو یہاں سے بدت حسنہ کا ثبوت بالکل نہیں ملتا قال جابر جناب جابر رضی اللہ عنہ مزید کہتے ہیں لسن الحجا کہ ہم نہیں نیت کر رہے تھے مگر کس کی حج کی نعلف عمرہ ہم عمرے کو پہچانتے نہیں تھے کیا مطلب ان کے جناب جابر نے کبھی عمرہ نہیں کیا تھا مراد یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا یہ چیز ہم جانتے ہی نہیں تھے اس کو تو ہم بہت بڑا گناہ سمتے تھے حج کے مہینوں میں کیا کرنا عمرہ کرنا کہتے ہیں کہ ہم نہیںج کر رہے تھے ہم نہیں قصد کیے ہوئے تھے مگر حج کا ہم نہیں جانتے تھے عمرے کو حتا نلبئی تم یہاں تک کہ جب ہم آپ کے ساتھ بیت اللہ میں آئے جب ہم آپ کے ساتھ کہاں آئے بیت اللہ, بیت اللہ میں آئے اس رکنا تو آپ نے کیا کیا آگے بڑھنے سے پہلے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جناب جابل یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے طواف کیا آپ کے ساتھ سفا مروہ کی صحیح کر لی تو پھر آپ نے کہا بھئی جو قربانی آئے وہ کیا ہو جائیں حلال ہو جائیں یعنی مروہ کی, کی, کی صحیح بنا لیں اور بال کٹوا لیں عمرہ مکمل ہو جائے گا حلال ہو جائے حرام کھول دیں اور پھر آٹھ تاریخ کو آٹھ دل کو وہ مکہ سے نیت کریں کس کی حاج کی, حاج کی. یعنی کہ یہ اے اے نبی علیہ صلام نے صحابہ کرام سے کہا اور جناب جابر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں کہا مکہ میں بیت اللہ میں پہنچ کے جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے یہ تعلیمات ایک بار نہیں دیں آپ نے مکہ مدینہ کے مکات میں بھی صحابہ کرام کو ترغیب دی ہے مکہ کے قریب پہنچ کے بھی ترغیب دی ہے اور پھر بیت اللہ میں پہنچ کے بھی ترغیب دی ہے تو جناب جابر کی بات بھی صحیح ہے اور جو دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی ترغیب دی تھی وہ بھی صحیح ہے کیونکہ یہ ترغیب آپ نے بار بار دی ہے کیا کہ پہلے کیا کر لو عمرہ کر لو پھر حج کرنا اور ابھی جو تم جا رہے ہو اپنی نیت حج کی نیت کو عمرے میں تبدیل کر لو ان کے پہلے ہم نے عمرہ کرنا ہے پھر حلال ہو جائیں گے بعد میں ہم حج کی نیت کریں گے اور یہ آپ کی ترغیب ان صحابہ کرام کے لیے تھی یہ آپ کا آڈر ان صحابہ کرام کے لیے تھا جو قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہیں, نہیں جا رہے تھے جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر جا رہے تھے وہ عمرہ نہیں کر سکتے کیونکہ اصول یہ ہے کہ جو قربانی کا جانور ساتھ لے کر جائے گا وہ تب ہی حلال ہوگا جب اس کا جانور حلال ہوگا اور جانور نے قبل حال ہونا ہوتا ہے دس تاریخ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمرہ کر کے حلال نہیں ہو سکتا حجے کران تو کر سکتا ہے اجتمت تو نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں جناب جابر ہم نہیں نیت کیے ہوئے تھے مگر حج کی ہم عمرے کو نہیں جانتے تھے یہاں تک کہ ہم آپ کے ساتھ بیت اللہ میں آئے تو اس طلع رکنا تو آپ نے رکن کا اسلام کیا رکن کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے کنارہ کونا کونے کا اسلام کیا کون سے کونے کا جی یہ تو بتایا ہی نہیں تو گزارش یہ ہے کہ جب رکن کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد بیت اللہ کا خاص کونہ ہے کون سا جس میں اجرس لگا ہوا ہے کسی اور کونے کی بات ہوگی تو اس کی اس کا ساتھ نام لینا پڑے گا کہنا پڑے گا رکن یمانی یا کہنا پڑے گا مثال کے طور پہ رکن عراقی ایسا کوئی لفظ بولنا پڑے گا اور جب مطلق کہا جائے کونا بیت اللہ کے کونے کو ہاتھ لگایا جی اس کا اسلام کیا جی اس کو بوسا دیا جی اس سے مراد وہ کونا ہے جس میں کیا لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہے تو اس رکن, رکن کا اسلام کیا اسے ہاتھ لگایا فرام تو آپ نے تین چکر تین چکروں میں رمل کیا رمل کا مطلب کیا ہوتا ہے عام چال کے مقابلے میں تیز چال چلنا اور قدم جو ہے وہ تیز تیز اٹھانا فرحم اللہ تو آپ نے تین چکروں میں کیا کیا رمل کیا و مشا اور چار چکر آپ نے عام چال سے طے کیے سمف علا مقام ابراہیم پھر آپ مقام ابراہیم تک پہنچے فقار آ تو آپ نے یہ عید پڑھی وہ تخد مقام ابراہیم مصلح اور تم بناؤ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز نماز کی جگہ یعنی کہ وہ پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے رہے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے لیے اس پتھر کی پاس تم نماز پڑھا کرو تو آپ نے یہ عید پڑھی اور پھر اس کے پاس آپ نے طواف کی درختیں شروع کر دیں سمجھے نا یعنی کہ آپ نے کہ ایت پڑھی و تحدوں میں مقامی ابراہیم وصلہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو فجعل المقام نہ بین ال تھی تو آپ نے مقام کو مقام سے ملاقات کیا مقام ابراہیم یعنی کہ وہ پتھر تو آپ نے مقام ابراہیم والے پتھر کو اپنے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا یعنی کہ آپ کا منہ بیت اللہ کی طرف ہے اور آپ اور بیت اللہ کے درمیان میں کیا مقامی ابراہیم یعنی کہ آپ کا منہ بیک وقت مقام ابراہیم کی طرف بھی ہے اور بیت اللہ کی طرف بھی ہے بیت اللہ کی طرف اس طریقے کہ وہ قبلہ ہے اور مقامی ابراہیم کی طرف اس لیے کہ مقامی ابراہیم کے پاس نماز پڑھنی چاہیے تو آپ نے مقام کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا فکان ابی یقول تو میرے والد کہا کرتے تھے یہ کون کہہ رہے ہیں میرے والد کہا کرتے تھے امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ میرے والد امام محمد الباقر کہا کرتے تھے جنہوں نے جناب جابر سے براہ راست عدیث سنی ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ولا عالم ولا عالم ذکر اللہ اللہ علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کے بارے میں علم نہیں ہے کن کے بارے میں جابر کے بارے میں کہ انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہو کس کا کہ آپ نے یعنی کہ عید النماز پڑھی ہے اور یہ سب کچھ جو کیا ہے مگر نبی علی اسلام سے یعنی کہ جناب محمد باقر کہتے ہیں کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ وہ ان دو رختوں کا تذکرہ اللہ کے نبی سے کر رہے تھے اپنے بارے میں نہیں بتا رہے تھے جناب جابر نے یہ جو کہا ہے دو رختیں ادا کیں اور عید پڑی و تخد مقام ابراہیم صلاح یہ ساری بات انہوں نے کس سے نقل کی ہے نبی علیہ السلام سے نقل کی آپ کے بارے میں بتائیے اپنے بارے میں وہ نہیں بتا رہے تھے یہ وضاحت کون کر رہی امام محمد باقر کان یکقر فرقعتعینی کہ میرے باپ باقر کہتے ہیں کہ کان یکر و فرقعطعینی کہ جناب جابر دو رقطوں میں کیا پڑھتے تھے کل اللہ عہد اور کل یا اور یہ بات جب میرے والد بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق جناب جابر نے اس چیز کا بھی تذکرہ کیا تھا اور اس کو روایت کیا تھا کس سے نبی علی سات اسلام سے تو میرے باپ الباکر کہتے ہیں کہ کہنا یکقلاء فرقات ہی کہ وہ دو رکتوں میں پڑھتے تھے کون اللہ کے نبی اور میرے باپ باکر نے یہ بات کس سے لی ہے جناب جابر سے اور جابر کس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ دو رکتوں میں کیا پڑھتے تو قلول اللہ عہد وقلیائی القافرون یعنی کہ پہلی رکت میں آپ سورہ فاتح کے بعد کلیائی القافر پڑھتے اور دوسری رقط میں آپ سرِ کے بعد کیا پڑھتے اللہ عہد سم مراکا راجا رکنی پھر آپ واپس آئے رکن کی طرف رکن سے پھر حضر اسود والا کنارہ فسلمہو تو آپ نے اس کا دوبارہ استلام کیا اس کو دوبارہ ہاتھ لگایا اچھا جی یہاں پہ تھوڑا سا رکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ طواف کون سا کتباف آپ نے کیا طواف کو دوم کیونکہ آپ تو آپ حج کب تو اجے کر رہے تھے اجے تمتو نہیں کر رہے تھے حج تمتو میں کیا ہوتا ہے عمرہ الگ حج الگ تو جنہوں نے حجتمتوں کیا انہوں نے مکہ پہنچ کے پہلے عمرہ کیا تو ان کا طواف عمرے کا طواف تھا جو رکن ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے جس کے بغیر عمرہ عمرہ نہیں ہوتا اور انہوں نے صفا مروا کی صحیح کی اور وہ بھی رکن ہے ضروری ہے جس کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے بال کٹوا لیے لیکن آپ علیہ السلام کا یہ طواف جو ہے یہ عمرے کا طواف نہیں ہے یہ حد کا طواف نہیں ہے یہ تواف قدوم ہے طواف قدوم یہ اس آدمی کے لیے ہے جو یوم الفاظ سے پہلے مکہ پہنچ جائے اور وہ حج کران کر رہا ہے یا حج افراد کر رہا ہے تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ طوافِ کدوم کرے مکہ میں پہنچنے کی وجہ سے طواف کدوم کا مطلب ہوتا آنا مکہ میں آپ آئے ہیں جیسے مسجد میں جا کے تبیعت المسجد پڑتی ہیں ایسے یہ طواف ہے طوافِ کدوم تو یہ تواف قدوم آپ نے کیا ہے اور اس کے مشروع ہونے پہ علماء کرام کا اتفاق ہے اچھا جی اس کے بعد یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو دو رختیں آپ کہاں پڑھیں مقام ابراہیم کے پاس لیکن اگر مقامی ابراہیم کے پاس ادا کرنے یہ دو رختیں ادا کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو طواف کرنے والوں کو یا وہ آپ کے آگے سے گزر رہے ہوں تو پھر آپ پیچھے چلے جائیں یا مشرح حرام میں کسی بھی جگہ یہ دو رختیں ادا کر لیں اس کے بعد یہ کہ کہا گیا ہے یہاں پہ کہ آپ ان دو رقطوں میں کل اللہ پڑھتے تھے اور کل یافرون پہلے کس رقط کا نام لیا گیا ہے کل اللہ عہد کا اور دوسری دوسرے اور دوسرے نمبر پہ کس کا نام لیا گیا کلیاکر کا تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی رقط میں آپ پڑھتے ہوں گے کل اللہ عہد اور دوسری رقط میں کلیاکر تو گزارش یہ کہ ہم ایسا کہہ سکتے تھے لیکن دیگر روایات میں وضاحت آئی ہے پہلی رقط میں آپ پڑھتے تھے کل یافرون اور دوسری میں آپ کیا پڑھتے تھے کر اللّہ عہد تو یہاں پہ جو واو آئی ہے دونوں کے درمیان کہ آپ پڑھتے تھے کل اللہ عہد اور کل یافرون تو یہ اور اور یہ واو جو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے واو ترتیب کا فائدہ نہیں دیتی جب ہم کہتے ہیں نا کہ میرے کمرے میں زید بھی آیا بکر بھی آیا عمر بھی آیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تین لوگ آئے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلے زید آیا پھر بکر آیا پھر عمر آیا ہو سکتا ہے جس کا نام بعد میں ہم نے لیا وہ پہلے آیا ہو تو واو جو ہوتی ہے یہ جمع کے لیے آتی ہے ترتیب کے لیے نہیں آتی تو اس لیے صحیح بات یہ کہ پہلی رکت میں کیا پڑھیں گے سرفاتح کے بعد قری القافرون اور دوسری رکت میں کیا پڑھیں گے قرول اللہ عہد سوم خارم الباب صفا پھر آپ دروازے سے نکلے صفا کی طرف یعنی کہ آپ مچھد حرام کے کعبہ شریف کے دروازے سے نکل کے کدھر گئے صفا پہاڑ کی طرف یعنی کہ مسجد حرام کے اس دروازے سے نکلے جس دروازے سے آپ نکلیں تو آگے کون سا پہاڑ آ ہے صفا پہاڑ آ جاتا ہے فلم <الصفا> جب آپ صفا پہاڑ سے قریب ہوئے آ تو آپ نے یہ عید پڑھی ان نص صفا اللہ کہ بے شک صفا پہاڑ اور مروہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں مقامی ابراہیم کے پاس دو رخت ادا کرنے لگے تھے تو آپ نے وہاں پہ کیا پڑھا تھا بتدوں میں مقام ابراہیم مسلح وہ عید پڑی تھی اور بتایا تھا کہ میں اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے مقامی ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہا ہوں اور اب آپ صفا مروہ پہاڑ پہ آئے ہیں صفا پہاڑ پہ آئے ہیں تو کیا آیت پڑی ان نے صفا و مروا تھا اور اس کے بعد کہا ہے اب داگ ما ابد اللہ بی. میں آغاز کرتا ہوں اس کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ نے آغاز کیا ہے کیا مطلب یعنی کہ صفا اور مروہ کے مابین چکر لگانے ہیں سات چکر صفا پہاڑ پہ بھی جانا ہے مروہ پہاڑ پہ بھی جانا ہے تو میں اب آغاز صفا پہاڑ سے کروں کہ مروہ پہاڑ سے کروں تو آپ فرما رہے ہیں میں آغاز کروں گا اس پہاڑ سے جس پہاڑ کا اللہ نے پہلے نام لیا ہے تو اللہ نے پہلے کس کا نام لیا ہے صفا پہاڑ کا نام لیا ہے دیکھیے نبی علیہ اللاط والسلام قرآن کا کتنا خیال کرتی ہیں کہ اگر قرآن نے دو چیزیں ذکر کی ہیں تو جس کا نام پہلے لیا ہے اس کو پہلے اس کو اس کو پہلے نمبر پہ ان کے رکھا ہے اس کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے تو فرمایا اب بما ابد اللہ بھی اور نسائی شریف کی نسائی شریف میں ایک حدیث آتی ہے اس میں آپ نے حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ تم صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے آغاز اس پہاڑ سے کرو جس پہاڑ کا اللہ نے پہلے نام لیا ہے تو اب بما بدا اللہ میں آغاز کرتا ہوں اس پہاڑ سے جس پہاڑ کے ساتھ اللہ نے آغاز کیا ہے فبدہ اب تو آپ نے آغاز پھر کس سے کیا صفا پہاڑ سے آپ نے آغاز کیا فراقی آلے تو اس پہ آپ چڑھ گئے اس پہ آپ نے کیا کیا چڑھ گئے البیتا یہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ دیکھا یعنی کہ صفا پہاڑ پہ آپ اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ آپ نے کس کو دیکھا بیت اللہ کو, بیت اللہ کو آپ نے دیکھا فسکبلہ اور آپ نے قبلے کی طرح منہ کر لیا بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا رخ ادری رکھا آپ نے تو اس سے پتہ چلا کہ صفا مروہ پہ سعی کرنے والے بھائی کیا کریں جب صفا پہاڑ پہ جائیں تو اس انداز سے کھڑے ہوں کہ ان کو بیت اللہ نظر آئے اگر نظر نہ آ سکے تو کوئی بات نہیں لیکن نظر آ جائے تو آپ کی سنت پہ عمل ہو جائے گا اور وہاں پہ رخ کس جانب بلے کی طرف بیت اللہ کی طرف اور پھر کیا کرنا ہے دیکھیے فواہد اللہ وکبرہ تو آپ نے اللہ کی توحید بیان کی وکبراہ اور اس کی کبریائی کا اعلان کیا توحید بیان کی یعنی کہ لا اللہ اور کبریائی کا اعلان کیا یعنی کہ اللہ اکبر کیسے کیا ہوگا وکال اور آپ نے یہ الفاظ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق اللہ لہُ الحمد وحمد وحُ الاَ الشن قدیر لا اللہ وحدا انجد وحدا و نثرآبدا و حضم الحضاب وحدہ دیکھیں اللہ رب العزت کو توحید کتنی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو شرک سے کتنی نفرت ہے اور ایسا کیوں نہ ہو اللہ نے مجھے راب کو پیدا کیا ہے توحید کے لیے ہما خلق الجنس علی اور اللہ نے امبیائی کے نام علی مسۃ السلام کو بھیجا کس کے لیے توحید کے لیے کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کیا پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ لوگوں سے کہا جائے کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغت کی عبادت سے بچو غیر اللہ کی عبادت سے بچو تو توحید اللہ کو بڑی پسند ہے اس لیے حج ہے اور حج کا آغاز کے تلبیہ سے ہوتا ہے پورے حج میں یہ تلبیہ جاری و ساری رہے گا. اور مزید آپ دیکھیے آپ پہ تو کیا پڑھا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا, شریک لا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں یعنی کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اچھا اب ہمارے کئی مسلمان وہ کیا کرتے ہیں قبر والوں سے دعا کرتے ہیں دعا میں کیا کہتے ہیں قبر والے سے کہ اللہ سے بیٹا لے کر دو اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم شرک کر رہے ہو وہ کہتے ہیں کیسے شرک ہم کہتے ہیں بیٹا اللہ دینے والا ہے بابا جی سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے لے کر دیں تو شرک کیسے ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ بابا جی سے آپ نے جب کہا کہ اللہ سے بیٹا لے کر دیں تو یہ کیا ہے یہ دعا ہے یہ پکارنا ہے اس کو آپ بابا جی کو بیٹا لینے کے لیے نہ صحیح اس لیے تو پکار رہے ہیں نا کہ آپ اللہ سے لے کر دیں تو پکارا کے نہیں پکارا دعا کی کہ نہیں کی تو دعا جو ہے وہ عبادت ہے کہ نہیں عبادت دعا عظیم ترین عبادت ہے خود نبی علی فرماتے ہیں دعا ہوا لبادہ کہ دعا ہی تو سب سے بڑی عبادت ہے اب لوگ جناب قبر والوں سے دعا کرتے ہیں انہیں پکارتے ہیں کوئی شفات کے نام پہ پکارتا ہے کوئی کس نام سے پکارتا ہے اور کہتے نہیں ہم شرک نہیں کرتے اب ہمارے کئی وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے قبر والوں کو نہیں پکارتے ہم تو توحید پہ ہیں وہ نبی علیہ السلام کی قبر پہ جب آتے ہیں تو آپ سے شفات مانگ رہے ہوتے ہیں شفات مانگنا کیا ہے ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام روزے کے ہم شفاعت کریں گے اور ہم سب آپ کی خاص کی آپ کی شفات کی آرزو رکھتے ہیں لیکن شف... آپ کی شفاعت لینے کے لیے ہم رابطہ آپ سے نہیں کرتے کیسے کرتے ہیں اللہ سے اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی نبی علیہ السلام رود قیامت کیا کریں گے شفاعت کریں گے تو قبر والوں کو فوج فوجدگان کو انبیاء کے علی مساط و اسلام کو شفاعت کے نام پہ بھی پکارنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ دعا ہے اور دعا میں شریک کرنا کسی کو یہ شرک ہے اس لیے کیا کہا جا رہا ہے اللہ وحد اللہ شریقلا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے لہ الملک اسی کی ساری بادشاہ ہے ولاحمد تمام تریفیں اسی کے لیے ہیں ولا کلشیر اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے ابو دعوشریف کے حدیث میں یہاں پہ دو اور لفظوں کا اضافہ آیا ہے لہ الملک ولاحمد یوی و اُمید تمام طریقے اس کے ساری بادشاہ اس کے لیے یوی و وہی موت دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برق نہیں واہدہ وہ تنہا ہے انجد وعدا اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ جو میرا بن جائے میں اس کی مدد کرتا ہوں اگر تم المنین غلبہ تمہیں دوں گا اگر تمہارا ایمان صحیح ہوا تو اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا دین اسلام کو غالب کر دیا مسلمانوں کو غلبہ دے دیا وناصر آبدہ اور اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی کون سے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ الاحزاب وحدہ اور اللہ تعالی نے تمام جماعتوں کو تمام لشکروں کو تمام فوجوں کو تنہا شکست دی خندق کی لڑائی میں جس کو احزاب کی جنگ بھی کہتے ہیں اس میں ایک لشکر نہیں تھا مسلمانوں کے مقابلے میں کئی لشکر مل کر آئے تھے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نیست و نابود کرنے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق مضبوط تھا توحید کے اوپر تھے شرک سے دور تھے نمازیں پڑھتے تھے کبیرا گناہوں سے دور رہتے تھے تو پھر اللہ نے مدد کی آج کے مسلمان کیوں ذلیل رسوا ہے کیونکہ وہ توحید کے اوپر نہیں ہے شرک کرتا ہے اور نمازیں نہیں پڑھتا کبیرا گناہوں کا ارتقاب کرتا ہے رب کو ناراض کیے ہوئے ہے تو اللہ کی مدد کیسے نازل ہو وہ کہا تھا نا مولانا ظفر علی خان نے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار ان قطار اب بھی کہ آپ وہ ماحول تو پیدا کریں جو ماحول بدر میں صحابہ کرام نے پیدا کیا تھا اب بھی اللہ فرشتے نازل کرے گا مدد کے لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حد کے احکام اور توحید کی ہم یہ سمنے کی توفیق نہایت فرمائی آپ کا وقت ہو چکا ہے اور حدیث جا پر گفتگو انشاءاللہ شاء درس میں مکمل کریں گے و آخ خدا وانا الحمد رب العالمین